کیا ہے تو ہم جو سمجھ سکے ہیں کہ عورت کھلا لے سکتی ہے تو کیا مرد اس کو روک سکتا ہے یا کتنی دیر لگتی ہے تو اصل میں کھلا جو ہوتا ہے یہ قاضی دلواتا ہے یا عدالت دلواتی ہے تو اب اس میں عدالت کے چکر ہیں آپ کو پتہ ہی آج کل عدالتیں جو کچھ کرتی ہیں تو کھلا کسی شریع عذر پر لیا جا سکتا ہے ویسے نہیں لیا جا سکتا یعنی وہ مرد جو ہے وہ عورت کے حقوق پورے نہیں کر سکتا یا اس قابل ہی نہیں ہے تو پھر عورت کھلا لے سکتی ہے لیکن اگر عورت یہ کہے کہ اس کی شکل مجھے پسند نہیں ہے تو پھر وہ کھلا نہیں لے سکتی کیونکہ پہلے دیکھ کے ہی شادی کی گئی تھی تو اس لیے کھلا کی کچھ شرائط ہیں جب وہ شرائط پائی جائیں تو کھلا وہ ایک دن میں بھی لے سکتی ہے اور جب وہ کھلے کی درخواست دے دے جب تا کھلا ہونا اس وقت تک آدمی اس پر تفرف کر سکتا ہے تو اس لیے اب وہ بھائی جو نے سوال کا جواب دیا اگر وہ موجود ہیں سوال پہلا جو ہمر بھائی کو بتا دیں تو